چوتھا عقیدہ یہ کہ آزاب قبر نہیں یہ بھی تہذیب الاخلاق کے حوالے سے ہے جواب جی عقیدہ بھی قرآن اور حدیث کے خلاف ہے قرآن جی فرون کے بارے میں آتا ہے کہ آد فرون کو صبح و شام دو زخ کی آگ پر پیش کیا جاتا ہے اسی طرح امیور ہمبر زخم ادا یو رسون اور ان کے پیچھے پر دے ہیں قیامت کے دن تک فلو مت جزو نادہ بس آج کے دن تمہیں احانت والا توہین ان والا عذاب دیا جائے گا علماء فرماتے ہیں کہ عذاب قبر کے ثبوت کے لئے ایک دو نہیں بلکہ سینکڑوں احادیث ہیں جن کو محدثین ان متبادل درجے تک پہنچائے ہوئے ہیں جس کا انکار کرنا جائز نہیں ہے مثلا عناشت رضی الہودی ان تندہ خدی ہے کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس ائی فذکرت عذاب القبر فقاذرت اعاذك الله من عذاب القبر اور اس یہودی عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے عذاب قبر کا ذکر کیا تو اس یہودی نے کہا کہ اللہ تم کو قبر کے عذاب سے بچائے ففس اعت عائشہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عذاب القبر تو حضرت رضی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے بعد جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تو عذاب قبر سے پناہ مانگی یعنی اللہ انی اعوذ بھی من عذاب القبر ہو پھر نہ تل قبر وغیرہ اس طرح کی دوائیں پھر آپ مانگتے تھے اس سے بخاری اور مسلم بہ وال مشکت اسی طرح اندینری رضی اللہ عنہ قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلط على الكافر في قبره تسعة وتسعون تنينا تنهسه وتلدغه حتى تقوم ساعة لو أن تنينا منها نفخ بالأرض ما أم تتخزيرا سنن دارمي ورسن ترمزكي رواية يعني حضرت أبو سعيري خدري رزي الله عنه كي نبي كريم صلى الله عليه وسلم إرشاد فرمايه کہ کافر پر اس کی قبر میں ننانوے سامپ مسلزت کیے جاتے ہیں بڑے سامپ جو اس کو نوشتے ہیں اور ڈس رہتے ہیں یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے اور ان میں سے ایک سامپ بھی اگر دنیا میں صرف پھنکار مارے تو دنیا میں کبھی بھی کوئی سبزہ نہ اک سکے اللہ سب کی فیضت کر وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عَبِي بَكْرِ نَزِيَ اللَّهَ وَعَنْهُمَا وَعَنْهُم قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطیبا نبی کریم صلی اللہ علیہ کا ذکر يفتنو فی، يفتنو فی او کہ جس میں آدمی کو, آدمی کو جس فتنے میں ڈالا جاتا ہے خدم میں جب آپ نے اس کیفیت کو بیان فرمایا تو مسلمانوں کی چھیخ نکلی صحیح بخاری اور مشکات۔ عذاب قبر کا عقیدہ صحابہ تابعین اسلاف اور اورائم عربا سب کا متفق عادی ہے اس وجہ سے اس کے منکر کو کافر کہا گیا ہے